اللہ بن شیطان بسم اللہ اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ البادہ باقی تمام شامیر برادران اگرامی خواہرہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں صادر نمبر چھ سو 316 سو ہے چھ سو تہتر دعواد شریف کی شروع سابطہ کے دوران اور تیرہ سو سولہ جو ہے ابراد ہتھیہ کی الحمد للہ امراد ہتھیہ میں ہم لوگ بادشاہ رسماء الحسنہ میں سے مقدس نمبر انیس یا رزاق قرآن پاک میں ہاں جی سنوان سے کچھ آپ کو کر رہا ہوں یہ اس مقدس جن آیات مسجدہ میں ذکر ہوا ہے اس سلسلے میں ایک درس جو ہے لوگوں کو کل دے چکا ہوں ابھی دوسرا درس ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے اللہ تعالی خیر الرازقین ہے تو جب وہ خیر الرازقین ہے تو دوسرے الفاظ میں رزاق ہے وہی رزاق ہے کیونکہ خیر الرازقین یعنی بہترین رزق دینے والا ہی جو ہے رضاق ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ رزق دینے والا ہاں سب کو دینے والا ہمیشہ دینے والا ہر حال میں دینے والا دوست دشمن سب کو دینے والا تو اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں تعریباً ایک سو سولہ مور ایک سو سولہ اور میں مادہ رزق ذکر ہوا ہے یعنی جو رزق کے معنی کو دیتا ہے ذکر ہوا ہے جس میں سے اکثر اللہ تعالیٰ ہی کے رازق ہونے کو بیان فرماتا ہے اور اسی ذات اقدس کا رزق تمام موجودات عالم کے لیے عام ہونے کا بیان ہے اور انہیں آیتوں میں سے یہ ہیں جن میں سے یہ آیت وسیع مفہوم رکھتے ہیں آیت یہ ہے لفمت مام دن الرس پہا و عالم و مستقل رہا و مستعد آہا کلن بھی کتاب مبین یہ سر ہت آدمبر شہ ہیں اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ہاں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عارضی جگہ کہاں ہے سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے تو اس آج میں علن ماں من داب بطن کوئی بھی دبن کوئی بھی زیروح جانور جاندار سخشاں جسم بطن بولتے ہیں کوئی بھی خواہ جانوروں میں خواہانوں میں خواہ پرندوں میں خواہ چرندوں میں خواہ سمندری حیوانات ہو خواہ ہوا میں رہنے والا ہو زمین کے سطح پر ہو زمین کے تہ میں ہو جو بھی موجودات ہیں زیروح ہم سب کے بغا کے لئے رزق چاہیے اپنے اپنے لحاظ سے اللہ فرماتے لحمتِ مامنداپت کوئی بھی جاندار ایسا نہیں اللہ اس کو رزق پہنچانا اللہ ہی کے ذمہ ہے اور اللہ جانتا ہے وہ عالم مستقل اور وہ ذات جانتا ہے اس کے جو ہے قرار یہ ہمیشہ اس کے ہمیشہ رہنے کی جگہ کھاں ہیں وہ مستعودہ اور وہ کبھی کبھار کسی کام کی وجہ سے کسی مربولی سے کہیں اور چلے جائیں تو وہ عارضی جگہ بھی جانتا ہے کلن بھی کتابیں مبی اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب میں موجود ہے لکھا ہوا تو اس آیت میں حق تعالیٰ نے صرف اتنا بتانے پر اکتفا نہیں کیا فرمایا کہ ہر جاندار کا رزیق اپنے ذمہ ہونے کا اعلان فرما دیا صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا و یا علم و مستقل اس عید میں مستقل اور مستدہ کی مختلف تفصیلیں منقول ہیں کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر جائے قیام یا وطن بنا لے ایک مشہور تفسیر یہی ہے اور مستہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے اس کو جو ہے مستہ کہا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کے مستقل جگہ پر بھی میں کبھی جانتا ہوں یہ ہمیشہ کہاں رہتا ہے اور کبھی کسی مجبوری سے واقعی طور پر کہیں چلا جائیں تو وہ بھی مجھے پتہ ہے ہاں مجھے کسی طرح سے کوئی ایڈریس چینج ہونے پر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے خود پتہ ہے ضرور زمین میں کون کہاں ہیں کدھر ہے روزانہ وہ کہاں ہوتے ہیں کدھر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سب کچھ ذاتِ کو پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کا ایک ادارہ ہمیشہ حاضر ہے ہمیشہ حاضر ہے کوئی چیز اس سے غائب ہے نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ الرزاق جل جلالہ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں پر خیاز نہ کرو دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کی ذمہ داری لے لے تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فرد یا ادارے کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا کہ وہاں پہنچ پہنچنے پہنچانے کا انتظام کیا جائے آپ ان کو کم از کم آج کل یا فون سے بتانا ہوگا یا کوئی درخواست دینا ہوگا آگاہ کرنا ہوگا آپ کے ادارے کو حرت کو رزق کے وہاں پہنچنے پہنچانے کا انتظام کیا جائے یہ آپ کو بتانا پڑے گا مگر الرزاق اللہ تعالیٰ جو ہاں سب کو رزق پہنچانے والا ہیں جلا جلال کی ذمہ داری میں آپ پر اس کا بھی کوئی بار نہیں ہے. اس کا بھی آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ہر نقل حرکت سے باخبر ہیں آپ ہمیشہ شاف کے سامنے حاضر ہے اور وہ آپ کے ہر نقل حرکت سے باخبر ہے آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے بغیر کسی درخواست اور نشان دہی کے آپ کا راشن وہاں منتقل کر دیا جائے گا ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں رکھے گا بھوکا نہیں رکھے گا یہ مطالب اساد کے ذیل زبان کے نقل اس کتاب خصوصیت حسمہ اور حسنہ اردو زبان میں جو ہے کہ آسما الحسنہ پر ایک شرخ لکھا گیا ارسنت کی غالم دین نے اس کا نام خصوصیات آسما اس کی صفحہ نمبر دو سو بائیس پہ یہ توضی لکھا شہ توضیح لکھا ہے الرضا کے شاہ نے رازکیت یا گنمان یہ بھی لباس کیا ہے اللہ اللہ الرضا اس کے رزق پہنچ کے شان اور ترتیب اس کے نظام کیسا ہے بعض رواج میں آتا ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے اور وہاں آگ کی بجائے تجلیات الہی سامنے آئیں اور ان کو نوبت اور رسالت عطا ہو کر فرعن اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مسر جانے کا حوقف ملا تو طبی اور پر یہاں خیال آیا جو کہ منصب منصب اور کمالات نوبت کے بالکل خلاف بھی نہیں ہیں خلا بھی نہیں ہیں کہ میں اپنے زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں چونکہ آپ لوگوں کو وہاں چھوڑ کے آیا تھا آ کے تلج میں آیا تھا. تو اللہ کے حضور میں پہنچا پہاڑ سے دراصا ہے میں خدا ہوں ہاں اور پھر آپ کو ذمہ داری سنپا کہ آج کے بعد آپ جو ہے نبی, نبی, نبی اللہ کے سچ سے یہ دو موجودہ دے دیا یادبیضا اور, اور آسا اور آسا اور ساتھ ہی کہا جاب دونوں بھائی جو ہیں جا کے فرون کو دعوت حق دے دو تو جو ہے وہاں پر جو ہیں ہاں جی چونکہ آپ نے بھی بچوں کو وہاں جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا اور آپ آگ کی تلاش میں آیا تھا تو لہذا جو ہیں ہاں جی تو حضرت سلمان عدر تجلیات آئے آگ بجانے ہاں جی آگ کے بجائے جب آپ آپ آگ کے تلاش میں آپ کو ایتور پر پہنچے اور وہاں آ کے بجائے تجلیات ہاں جی تجلیات اللہی سامنے آئی اور ان کو نوبت اور رسالت عطا ہو کر فرون اور اس کی قوم کے ہدایت کے لیے مس سے جانے کا حکم ملا تو آپ کے بچے تو ادھر میز جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا اور آپ آگ کے تلاش میں آیا تو طبی طور پر خیال آیا جو کہ منصب منص اور کمالات نوت کے بالکل خلاف بھی نہیں ہے کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں اس کی کفالت کرنے والا ہنج کون ہوگا اس بنا پر ان کے دل کی تسلی کے لیے حق تعالیٰ نے مصا علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر لاٹھی ماریں پتھر تھا صاحب لاٹھی ماریں انہوں نے تعمیر حکم کی تو وہ چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر برآمد ہوا پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا حکم ہوا اس پر بھی لاٹھی ایسا کیا تو وہ پتھر پھٹا اور اندر سے ایک تیسرا پتھر برآمد ہوا اس پر بھی لاٹھی مارنے کا حکم ہوا تو یہ شک ہوا اور اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں جو ہے ہرا پتا تھا ایک چھوٹا سا جانور ہانجی جس کے منہ میں ہرا پتا تھا تین پتھر کے نیچے جھانجے پتھر کے دل میں ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس ایک جانور اور اس کے منہ میں ہرا پتا تھا حق تعالیٰ کی قدرت کاملا کا کامل اور مکمل یقین تو مصلام کو پہلے بھی تھا مگر یقینی مدد اور نصرت کی جھلک اور مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے اس میں نہیں ہے تو آپ کو یقین کے لیے آپ اپنے بیوی بچوں کو کوئی فکر نہ کریں میں اللہ جو اس تین پتھر کے اندر موجود جاندار کو میں روزی پہنچاتا ہوں اس کا تو آپ کے بیوی بچوں کو جو آپ کو میں نے میرے کام سے بھیجا ہے ان کو میں کیسے ضائع کروں بھائی اللہ نے مساف کو یہ پیغام پہنچایا ان کے دل میں ڈالا اور مساوی سمجھ گیا اللہ پر پورا پورا یقین تھا اور بھی اضافہ ہو گئے یہ بھی خورشہد آزما حسنہ صبر نمبر دو سو اکیس پر ہے تو اللہ تعالیٰ کے رازق اور رضا اور خیر رازقین ہونے کے لیے یہی پرانی آیات جو ہیں اہل ایمان کے لے کافی ہیں اگر بندے کو اللہ تعالیٰ کے رازقیت پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں سے بندے کو رزق عطا کرتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا آج کل کے انسان خصوصاً مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رازقیت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے روزے کمانے اور مال بنانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربے اور طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ رزق صرف محنت سے ہی حاصل ہوتی ہے درست محنت کے نظرے میں اللہ رزق دے دیتا ہے لیکن جب حرام طریقہ سے کمایا ہے تو اس میں ہرگس برکت نہیں ہے نہ ہی ذہنی سکون اور اطمینان قلف ہے یہ پریشانیاں جو آپ کو اضافہ ہوتا جائے گا ہر کوئی فقیر و مالدار ذہنی خلف اور ٹینشن کا شکار ہے کے دور میں کیونکہ حرام کی کمائی سے حاصل شدہ ریز کھا کر سکون جو ہے کہاں سے ملتا ہے کہاں سے ملے گا سکون ہاں جی حرام کی جو کمائی سے حاصل شدہ ریز کھا کر سکون کہاں سے ملے گا سکون اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حلال طریقے سے کمانے میں ہے اللہ نے الرما اللہ بذکر اللہ تدمین القلوب یہ لوگوں کا آگاہ رہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتے ہیں اللہ کو ہر مقام پہ یاد کرنا ہوتا ہے صرف سبحان اللہ سبحان اللہ پرنا موسود نہیں ہے ہاں رض کمانے کے موقع پر حلال کمائیں یہ اللہ کو یاد کرنا ہے عبادتوں کے ٹیم پہ اللہ کی عبادت کریں یہ جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے حقوق الباد ادا کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں کہیں اللہ کے حقوق الباد میں کسی ہاں کا ہاں حق نہ ماریں یہ اللہ کو یاد کریں اسی طرح ہر مقام پہ اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے اللہ کے حکم کی, کی پاسداری کرنا یہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور جو شخص ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعبیداری میں رہیں تو حقیقت میں سکون بھی اسی بندے کو ملے گا اللہ کو یاد کرنے سے ملا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار گزارنا جو ہے مراد ہے لہذا ہمیں ان تمام قرآن آیات و آیات اللہ تعالیٰ کے الراز الرازق اور رزاق اور خیر و رازقین پر پوتا یقین رکھتے ہوئے حلال اور جائز طریقے سے کمانے کی کوشش کریں تو اللہ ضرور جو ہے رزق کثیر سے نوازے گا ہمیں جو ہے اور برکت بھی دے گا اور سکون قلب بھی حاصل ہوگا ہاں جی تو یہ جو ہے اس مقدس کا الرزاق یا رزاق ہو کے قرآن پاک میں اس مقدس آیات کے حوالے سے جو آیات تھی ان میں سے نہایت ہی مختصر سے گفتگو ہم نے یہاں کیا صرف اتنے سے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ الرزاق ہے ہر قسم کے رزق دینے والا ہاں جی ہر موجودات کو رزق پہنچانے والا اور بغیر حساب رزق دینے والا اللہ ہی کے ذات ہے سب کے رزق پہنچانے کا ذمہ اس نے خود اپنی ذمہ لیا ہے ہاں کہ آج میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگر ہم رزق کی تقسیم بندوں کے ہاتھوں میں دیتا تو وہ اپنے مخالفین کو جو ہے ایک خطرہ پانی بھی نہیں پلاتا دا. ایک دادا بھی کھانے کی چیز ان کو نہ دیتا لیکن اللہ الرحمہ رحمین نے وہ دوستوں کو بھی دے رہا ہے رزق دشمنوں کو بھی دے رہا ہے سب کو دے رہے ہیں اس میں کوئی دوست دشمن جو خراب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سب نے خلق کو سب کو خلق کیا ہے اور تمام زیروخ کی جو ہے ذمہ داری رزق کا ذمہ دار اللہ نے خود اٹھائے دنیا میں باقی قیامت میں یقیناً جو ہے اللہ کے صالح بندے قیامت میں اناظ نعمت میں ہوں گے اللہ جو نافرمان فرمان ہے وہ جانب میں وہ اس کا ایک اٹل فیصلہ ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو ان مقدس آیات سے استفادہ کرتے ہوئے ان سے فیض ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رازقیت پر شان رازقیت پر پورا پورا, پورا ایمان رکھیں یقین رکھیں اور ہر کے شک کا شکار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ہمیں اپنی روزی سے نوازتے رہیں گے ضرورت کے مطابق وہ ہمیں دیتے رہیں گے اور کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا کیونکہ وہ ہر شے کا ہر جاندار کا راز رازک ہے اللّہ مصلی اللہ